بسم اللہ الرحمن, الرحمن, الرحمن الرحیم و رحمۃ الرحمد صحمد ولحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الربادہ ورثہ والی بات میں صبح الربادہ باقی تمام سامعین خورآن گرامی برادر واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو چوہتر پبلک دو سو سولہ ہے پانچ سو چوہتر اور دعوی شریف کے شروع سے تک کے درست کی تعداد ہے اور دو سو سولہ اور ہیں عورتِ فتح میں سے جو ہم لوگ جو اسما میں ہیں اسما الحسنہ میں سے جو ہے یا رحمان یا رحیم کے ذل میں ہماری گفتگو ہے چونکہ ان دونوں مقدس حصوں کا مصدر اور مشتمن ہو رحمت تھا رحمت اور رحمت الہی کے حوالے سے باقی انسان جو اللہ کے رحمت کے کتنا محتاج ہے قرآن پاکیاتوں کے کی مدد سے جو ہے چنایت آپ لوگوں کو پہنچا دیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اہمیت اللہ کے رحمت کے جو ہے ہماری زندگی دنیاوی اخروی فلاح میں ہمارے نش کے پاکی میں اس رحمت اس رحمتِ لاہے کا کتنا جو ہے اہمیت رکھتے ہیں کہ اس رحمت لاہے کے کی بغیر کیا ہم دنیا اخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں فلاح پا سکتے ہیں ہاں جی تو اس حوالے سے رحمت الاہی کے حوالے سے تھوڑی گفتگو چل رہی ہے اس سلسلے میں سات سات آیتیں عمل کی مبارکانوں تک پہنچا آج آٹھواں آیتیں کہ توضیح راس کے درس میں درس نمبر دو اللہ اللہ فتح کی تو آٹھواں آئی جاتی ہے بس الرحمٰن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مقدس کتاب میں ولی اللہ فضل اللّہ علیہمرحمۃفت دنیا والمفی ما افض تم بھی اللہ عظیم یصر نور آج نمبر چودہ ہیں اس حال اللہ فرماتے ہیں اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو دنیا والا دنیا اگر اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچا کیا تھا اس کے سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا یعنی مث انسان کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے انسان پر دنیا میں بہت بڑا عذاب آ جاتا تو اللہ تعالیٰ متوشاطِ مجیدہ سے بھی جو ہے خوب واضح ہوا کہ دنیا اور آحرات دونوں میں عذاب الہ سے بجنے کا واحد وسلہ رحمت اور فضل و خدا ہے ورنہ انسان جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے دنیا اور آحرات دونوں میں عذاب الہی کا شکار ہوتا بس معلوم ہوا کہ اگر ہم اس دنیا میں ہمارے اتنے سارے برے اعمال کے باوجود عذاب الہی سے بچا ہوا ہے تو اس مہربان اللہ کے فضل و رحمت سے ہے اور کل قیامت میں بھی بس اسی کے رحمت و فضل سے ہی ہم عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں لہذا ہمیں اس کے درگاہ میں ہی پناہ لینا چاہیے بے رحمت کا ساخص یا رب اللہ میں تیرے رحمت کا تج سے فریاد کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت ہمارے شامل حال کرے میرے پروانگار تو جان یہ آیت جو ہے حضرت ہاں جی سے بھی ہمیں یہ سمجھ ہے اللہ کے فضل اور رحمت کے انسان دنیا اور آخر میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے. عذاب لاہے سے نجات نہیں پا سکتا نہ دنیاوی عذاب سے اور نہخروی عذاب سے تو اگر ہم دنیاوی عذاب سے بچے ہوئے ہیں محفوظ رقم الم پر اپنے کار اتنی نافرمانی کے باوجود آج کے انسان ہاں جو مسلم ولاً تو انسانوں میں سے جو ہے سات ساڑھے سات عرب انسانوں میں سے جو ہے تین حصہ جو ہے وہ تو اللہ کو اللہ کافر ہے اللہ کے دینی اسلام کو مانتے ہی نہیں باقی جو ہے جو ہے طالبا ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں وہ بھی کیسے مسلمان ہم دے رہے ہیں ان میں صرف کلم اللہ پڑھنے کے سور کون جو خوبی ہے ہاں جی ان میں سے شاد و نادر لاکھوں میں سے ایک انسان اچھے مسلمان ہو سکتا ہے جو اسلام کے تقاض گواری باقی سب جو ہے فصق و پھجور میں گناہوں میں غرق ہیں لیکن وہ اللہ جو ہمیں اس کے باوجود ہمارے ساتھ برابری نہیں کرنا اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں بھی عذاب سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور امید سے وہ اللہ مہربان اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہاں جی ہمیں جو ہے عذاب الہی سے کل قیمت میں بھی بچانے تو رحمت الہی سے ہی صحت کا نقطۂ نقطۂ یہ ہے محط نظر کی رحمت الہی اس کے برکت سے ہی ہم دنیا اور دونوں میں عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا امیدوار رہیں اور اسی سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں اور اس کے رحمت کا امیدوار رہیں آج نمبر نو فرماتے ہیں یا حلزین عام البصن الرحمن یا اللہ جزین اللہ تبی خطوطی ہم خطواتی شیطان فینب الفاش و المنکر ولا حضل اللہ علیکم و رحمۃُ الما ذکع من کو منابن زکم شاہم سرِ نوراج نمبر اکیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والی کے ناشِ قدم پر نہ چلنا ہاں جی اور جو شخص شیطان کے ناشِ قدم پر چلے گا وہ بے حیائی اور برائی کا حکم گا وہ شیطانوں سے راغ فرما دیے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیکن اللہ جسے جی چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے یہ آیت مجیدہ جو ہے خصن جو دوسرا آیت ہے ہاں جی ولی اللہ حضل اللہ علیہ سے شاید مثال یہ آئے تھے مرود باد اللہ کی رحمت اور فضل کا ذکر ہے اسی کی اہمیت کو بیان کریں الرمتِ ول اللہ حضل اللہ علیہ الرحمۃ و امومن اللہ کی فضل اس کے احسان و اس کے رحمت تمہارے پر نہ ہوتا اس کی مہربانیاں تمہارے پر نہ ہوتا تو کا پاک نہیں کر سکتا پاک نہیں کر پاتا ہے من کن تم میں سے من احادن کوئی بھی کہ نہیں بڑا آدمی کیوں نہ ہو کہ نہیں خود کو جو ہے مرتقب ال ہے کا من کو پاک نہیں کر سکتا تم میں سے کوئی بھی تم میں سے کوئی من دن کوئی بھی تم میں سے کوئی بھی جو بھی ہو اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا آبادن ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا اور اللہ کی رحمت اور اس کی فضل تمہاری شامل آنا ہو والن اللہ کی مشہور لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے واللہ اللہ اللہ کی ذات سمین علیم سننے والا اور جاننے والا اس شاید میں تو اللہ تعالی نے جو ہے انتہائی تاکید کے ساتھ تاکید در تاکید کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائے کہ اللہ کے رحمت کے بغیر اس کی حضل کے وغیر، تم میں سے کوئی اپنے فناہ شالد نفس کو ہرگز پاک نہیں کر سکتا اور کبھی بھی پاک نہیں کر سکتا جب تک وہ نش ہے اس کی مشتم شامل ہارنا اس کے رضا شامل ہارنا تو عیسائی مجیدہ سے معلوم ہے کہ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو اور کتنا ہی جو ہے عابد و زاہد اور عالم و فاضل کیوں نہ ہو مگر ہر وقت ہاں جی مگر ہر وقت واہر لمحہ و لہٰذا اللہ, اللہ کے فضل اور رحمت کا محتاج ہے اور اس کی رحمت و فضل کے بغیر کوئی بھی کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا اور نہیں ہاں جی اپنے آپ اور نہیں اپنے آپ کو ہاں جی شیطان کے مکر و فریف سے بچا سکتا ہے اگر کوئی شیطان کے مکر و فریف سے بچ سکتا ہے اور کوئی اپنی نفس کو ہر طرح کے میل و کچیل سے پاک کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب کریم کے فضل سے کر سکتا ہے یہی آیت مجیدہ کا پیغام ہے اور اسی ذات اقدس کے دامن رحمت تھامے رہیں اور اسی کے متی و فہم رہیں تو امید ہے جی کہ اگر ہم اسی ذات اقدس کے دامن رحمت تھامے رہیں اور اسی کے متی و حمر رہیں تو امید ہے کہ وہ ذات ہم پر رحم کریں اور ہمیں ہر قسم کی ظاہری و باطنی آلودگیوں سے پاک رکھیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے دامن کو تھامنا چاہیے زینگرہ میں یہ آیت بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اللہ نے فرمایا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو بال ختم ہو گیا نہ جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ نہ چاہیں تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا اس کے ساری جو ہے کوششیں الحان چلی جاتی ہیں نمبر دس اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انسان بہت زیادہ محتاج ہونا سمجھا اس میں مقدس آدمی خصوصاً اپنے نس کو پاک کرنے کے حوالے سے کناہوں سے آلودگیوں سے پاک رہنے کے حوالے سے ہاں جی ہر قسم کے شریک کفر اور منافقات اور حرم کی برائی سے اخلاقی برائیں سے باطنی برائیں سے ظاہری برائیوں سے ہر چیز اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے انسان اللہ کے رحمت کا محتاج ہے ہر وقت حر لمحہ لہٰذا بھی بے سے نہیں ہو سکتا دسواں آیت جو ہے امین رحمتہ امین رحمت ہی جال لَکم الل ونہ رل تسکن وفی ہی ولی تب یہ سرِ قصص آئے نمبر تے رہتا ہے سجمہ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یک بعد دیگری بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ تو اس حادث سے معلوم ہوا کہ یہ شب و روز کا آنا جانا ہاں جی اور ان کے عظیم حوائد سبھی اللہ کے فضل و رحمت سے شب و روز کھانا جانا اور میری رحمت اس کے رحمت سے ہے اللہ کی رحمت اس نے قرار دیا تمہارے رات اور دن کو کہ لطاسکن بھی تاکہ تم رات میں سکون اختیار کریں سکون اختیار کرے آرام سے سکون سے سو جائیں ہاں جی اللہ نے رات کا سکون سے سونے کے لیے بھیجا لیکن آج کل کے دور میں راتوں کو جھگتے ہیں دن کو سوتے ہیں تو یہ یقیناً ہمارے صحت روز بروز بگڑتا چلا جاتا ہے جب آج کے جدید ٹپ نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ رات کو کچھ ایسا سونا ضروری جو لوگ رات کو ہمیشہ نہیں سوتے اگر عرصہ دراز کے لیے تو وہ ذہنی طور پر مخلوص ہونے کا خطرہ ہے وہ جو ہے بہت سے ذہنی بیماریوں کا شکار ہونے کا خطرہ ہے ولی تب تک وہ اور تاکہ تم جو ہے تلاش کرے من فضل اللہ کی فضل کو کب دین کے دین؟ واللہ اللہ والی کی اس عظیم نعمت پہ کہ اس نے دین اور رات جیسے روشن دین جس میں انسان کو ہے بجن کی زحمت کے کمائی کر سکتے ہیں قزب حلال کر سکتے ہیں کاروبار کر کا سکتے ہیں ہر کے کام کر کا سکتے ہیں اور رات کے تارکیب میں سکون سے سو سکتے ہیں مکمل خاموشی کے ساتھ تاکہ صبح فریش ہو کر اٹھیں اور نئے کام کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ہاں جی تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ شب و روز کا آنا جانا اور ان کے عظیم ہوا شبِ اللہ کے فضل و رحمت سے وہی ذات ہے جس نے رات کو آرام کے لیے پیدا کیا اور دن کو قصب معاش کے لیے یہ سب اسی ذات اقدس کے مراحمت حدر کے رحمت سے اسے ذاتِ حدرس اس کی رحمت سے اللہ کے سوا کس کے طاقت و بس میں ہے کہ اس عظیم کائنات کو خلق کریں اور اس کے اندر کتنے عجائب وغرائب اور حکمتوں سے بھرپور موجودات کو خلق فرمائیں یہ سب اسی پاک ذات کے رحمت اور فضل سے اور یہ دن رات اگر مسلسل رات ہوتی تو دنیا کتنے اتنا ٹھنڈ پڑ جاتا ہے قابل سگنہ نہیں رہتا مسلسل دن رہتا تو گرمی کتنی اتنی ہوتی کہ کوئی موجودہ زندہ نہ رہ پاتا لیکن اس نے جو ہے کچھ ایسا ففٹی پھر کچھ ایسا رات کچھ ایسا دن ہاں یہ طرح ہمیں جو ہے ایک بیلنس پیدا کر دیا رات کو سردی سردی بڑھنے لگا تو صبح اٹھتا ہے سورج چلو کی گرمی بڑھنے لگا تو پھر رات آ جاتی ہے اس میں بیلنس کتنے مہربان علی یہ خوبصورت نظام کس کے درخواؤ قائم کر سکتا ہے یہ صرف اللہ کے رحمت سے یہ رحمت جو ہے اس اللہ کے رحمت رحمانی ہے اللہ کے رحمت رحمانی سے کائنات وجود میں آیا تو ان آیات میں و دیگر آیات کی جن میں رحمت لاہی کا ذکر ہے ہاں جی آخری نتیجہ ہے غور و فکر کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام حسن و جمال و رانایگ سبھی اللہ کے فضل و رحمت سے ہیں انسان کی دنیاوی و اخروی تمام کامیابیاں بھی اللہ کے فضل و رحمت سے ہے رحمت و فضل کے بغیر نہ ہم ایک قطرہ پانی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ گندم و چاول کا ایک دانہ پیدا کر سکتے نہ ان لذیذ پھلوں میں سے ایک دانہ حاصل کر سکتے نہ ایمان و ایمانت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں نہ ہی کوئی عمل صالح انجام دے کر کل نجات پا سکتے نہ ہی جہنم سے خود کو نجات دلا سکتے اور نہ جنت کا جنت کا رسائی ممکن ہے اور نہ جو جنت تک رسائی ممکن ہے بلکہ یہ سب اسے رحمٰن الرحیم اور ارحم الرحمین اللہ کے رحمت سے بے پایان اور بے نہات فضل سے ہی ممکن ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات اپنے رحمت واسعات سے ہمیں دنیا و آخر دونوں میں پل بر کے لبی محروم نہ کریں ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ تیر رحمت کا سارا ہے تیر رحمت سے ہمیں دونوں جہم سے جمع محروم نہ فرما یا اللہ تر نبی رحمت کا واسطہ ہم پر رحمت فرما رحم فرما کرم فرما عامین اللہ وصلی علیہ محمد, محمد.